بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اذا السماء جب آسمان پھٹ جائے گا وہ ادل انتثرت اور جب تارے بکھر جائیں گے ادل الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے وہ الْقُبُورُ کو اور جب قبریں کھول دی جائیں گی علمت نفس مَّا قَدَّمَتْ متمت اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا ڈرا معلوم ہو جائے گا یا بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کری اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا اللہ خالا کا فصو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکھس سے درست کیا تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا چل بل ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو وَإنَّ حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں چی ایسے معزس یعلمون ما تفعلون جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں ان لفی نعیم یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے وہ انل فر لہی اور بے شک بٹکار لوگ جہنم میں جائیں گے یس لو مدی جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے وما هم عنها اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے وما اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے تم ادو کیا ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے یوم لنفس لکھو نقص نقص و یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا